تو ہمارے بندوہے میں اسے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لیدن عطا کیا